أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا ألا يوجد إيمان لاهو الْيَهُودَ اولیا آ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ باد اولیا و یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں وہ میں طلح من کم اور جو انہیں تم میں سے دوست بنائے گا فن نہ من ہوں تو یقیناً وہ انہیں میں سے ہے ان اللہ لا قوم ظالمین یقینا اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اولیاء یہ بلی کی جمع ہے یہ کہتے ہیں دوست کو دوست بنانا مراد اس سے ہے دلی دوستی دلی دوستی مراد ہے کہ دلی دوستی لگانا یہود و نصارہ سے وہ جائز نہیں وجہ اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ بٹ رحم اولیا او یہ ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ دل سے گرانا یہ نہیں لگاتے لہذا تم ان کے ساتھ دلی دوستی نہ لگاؤ پھر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہود کا بغض اور عداوت اسے بھی بیان کیا ہے کہ لتا اشد الناسی اداوت اللہ دینا امن مسلمانوں کے دشمنوں میں سے سب سے سخت ترین دشمن جو ہیں مسلمانوں کے وہ ہیں یہودی تو جو یعنی شدید قسم کا دشمن ہے اور اس کے دل میں تمہارے خلاف بوگس اور اناد اور دشمنی اور کینا اور حسد بھرا ہوا ہے تم اسے اپنا دلی دوست بنا لو تو یہ یقینا خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے اور پھر ان کی آپس میں جتنی مرضی لڑائی ہو جتنا مرضی اختلاف ہو جیسا بھی جھگڑا ہو لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں یہ اکٹھے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں تو یہود و سارا سے بھلا مسلمانوں کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے اور اس بات پر اتنی سختی کی فرمایا و مینتم من کم فن ہوں جو انہیں دلی دوست بنائے گا دل کے ساتھ یہودیوں عیسائیوں کو چاہنے لگے گا اور ان کے ساتھ یارانیاں یارانے جوڑے گا یاریاں لگائے گا وہ پھر انہی میں سے ہو جائے گا ان اللہ یہ ظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اچھا یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے ایک ہوتی ہے والا اور ایک ہے تولی عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں والا اور تولی ان دونوں کے اندر فرق ہے جو ہے نا ولا یہ یہود نسارہ کے ساتھ جائز ہے اور تبلی یہ ناجائز ہے ولا کچھ صورتوں میں جائز ہے لیکن تبلی ناجائز ہے ولا یہ ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کسی حادثہ تعلقات رکھے جائیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے جیسے سری منتاہنہ میں اللہ سبحانہ ہوا تو فرماتے ہیں کہ جو تم سے کتاب نہیں کرتے تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا ان تبروح متختو علیہ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ بھلے وہ یہود و نسارہ ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے ضرل آساں نہیں ہے تو ان کے ساتھ اچھا تعلق استوار کرنا شریعتی سے منع نہیں کرتی ہاں دوسری چیز ہے تغلی وہ ہے کہ بندہ دل و جان سے یہود و نسا کو چہنے لگے ان کے رنگ میں ہی رنگا جانا شروع ہو جائے یہ منع ہے فتح اللہ دین فی قلوب ہیم مرادار فیم بس آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے یو سار وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں جو سارے فیہم دوڑ کر ان میں جاتے ہیں یقولہ وہ کہتے ہیں نقشہ انتصیبانہ دائرا ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں کوئی گردش زمانہ نہ آن پہنچے ہم گردش زمانہ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں کوئی مصیبت ہم پہ نہ آ جائے ان بالفت ہی او عمری میں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم کوئی اور معاملہ فیوس بٹ علاما نادمین پھر جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہے وہ اس پر پشیمان ہو جائیں یعنی جو منافع کی جوارا کی طرف دور دوڑ کے جاتے تھے ان کے ساتھ دوستیاں کیے جا رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہ مسلمان کسی زمانے کے چکر میں آ کر مغلوب نہ ہو جائیں اس لیے یہود و نصارہ سے بھی تعلقات بنا کے رکھو ان کے ساتھ گرانے لگا کے رکھو تاکہ اگر مسلمان غالب رہے تو مسلمانوں کے ساتھ اور اگر وہ کہیں کبھی غالب آ گئے حالات نے پلٹا کھا لیا تو پھر ان کے ساتھ طرف سے اپنی بچت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح اللہ نفی قلوب مارا آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق ہے جو سارے ہوں فیہم وہ ان میں بھاگے بھاگے جاتے ہیں دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں نقشہ انتصیبانہ دائرہ ہمیں حالات کے پلٹا کھانے سے گردش زمانہ سے ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو یہودان سارا ہے یہ جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے اور پھر منافقین کو ندامت ہوگی کہ ہم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم نہ خدا ہی ملا نہ وصالے سن وہ حساب ہو جائے گا ان کا منافقین کا پردہ چاک ہو جائے یہ حول مغروب ہو جائیں اب وہ جزیہ دے کر رہیں پر مجبور ہوں گے تو ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنی ان حرکتوں پر یہ نادم ہوں گے تو خیر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا فتح والا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی بنو و کے یہودی قتل ہوئے بنو نظیر کے جو یہود تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور یہ جو منافق تھے یہ اپنے اس نفاق پر پھر افسوس ہی کرتے رہ گئے بہ یقول امان اللہ اللہ اقسام و بلۂ جہد ایمانی اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے تھے کہتے ہیں لدینہ کیا یہی وہ لوگ ہیں اکسم و بلا جہدا ایمان جنہوں نے اللہ کی کسمیں اٹھائی تھی جہدا ایمان پختہ کسمیں وہ کیا کہتے تھے کہ انا ہم لاما کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں کسمیں اٹھاتے تھے بڑی اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ابھی تک ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے خاص دین تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے یعنی مسلمان جب جنگ کے وقت منافقین کو یہود اور کفار کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھتے تو تعجب کرتے کہ یہ تو کہتا تھا میں مسلمان ہوں اور ہمارے ساتھ تھا اور بڑی پکی قسمیں اٹھا کے کہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یہ تو ہمارے ساتھ ہونے کی قسمیں اٹھاتا تھا اور اب جنگ میں یہ فار کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے ہوئے ہیں تو مسلمان بڑے تعجب کا شکار ہوتے تو اللہ تعالی نے بہرحال منافقین کی حقیقت کھول دی تو یہ خسارے اور نقصان میں چلے گئے من یادین آمن کمن ہی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا مرتد ہو جائے گا فصو اللہ قومن تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا ایسی قوم کو لائے گا کہ یو ہبو ہو اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے ادلۃن علامین مؤمنوں پر نرم ہوں گے اعزتن القافرین اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے مومنوں پر بہت نرم کافروں پہ بہت سخت یو جاہدی سب اللہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے ولا اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے فضل اللہ يشا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے وہ اللہ علیم اور اللہ تعالی بہت وسط والا اور خوب جاننے والا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا تو ماضی کو حال کو اور مستقبل کو سب کچھ جانتا ہے اللہ کے سامنے ہر چیز واضح ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالی کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل مرتد ہو جائیں گے اسی لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے آئندہ حالات کے متعلق یہ آیت پہلے سے ہی نازل فرما دی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی مکہ مدینہ اور بحرین ان تین علاقوں کے علاوہ تمام علاقوں کے جو عرب قبائل تھے عرب قبائل ان کے مرتا ہونے کی خبریں آنے لگیں فلاں علاقے کا فلاں قبیلہ فلاں علاقے کا فلاں قبیلہ فلاں علاقے کا فلاں قبیلہ مرتاد ہو رہے ہیں ان کا مرتا ہونا کیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے اس کو ارتداد شمار کیا گیا یعنی کہ کلی طور یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام چھوڑتے ہیں پوری پوری طرح سے وہ اسلام سے دست بردار نہیں ہوئے بلکہ کیا کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے زکوت نہیں دیں گے یہ تین بنیادی کام تھے نا اسلام کے تو حضور رسالت کی گواہی اس کے بعد نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ باقی روزہ رمضان میں حج ایک مرتبہ زندگی میں تو حج کرنا تو وہ لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں چاہریت میں بھی تو اسلام کے بعد تو آج بھی دیکھ لیں کہ کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو نماز پڑھنے کے لیے اپنے علاقے کی مسجد میں محلے کی مسجد میں نہیں آتے لیکن حج کرنے کا ان کو شوق ہے عمرہ کرنے کا اللہ کا گھر دیکھنا ہے۔ یعنی یہ آسمانی کتب کو ماننے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے اندر یہ بات فطری طور پر موجود تھی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے بعد تو یہ جو مشرقین تھے مکہ کے یہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر قرار دیتے تھے کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں تو اسی طرح جو یہود تھے یا عیسائی تھے وہ بھی ابراہیمی دین کے ہداب دار تھے کیونکہ موسا عیسیٰ یہ بنی سر میں سے تھے نا یعقوب علیہ سلاۃ وسلام کے اولاد میں سے اور جو یعقوب علیہ سلاط والسلام ہیں وہ اسحاق کے بیٹے ہیں اور اس ہاق ابراہیم علیہ سلاط والسلام کے بیٹے ہیں اور یہ ابراہیمی سلام دین اس کے دعوے دار تھے اس لیے حج کو تو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے بلکہ حاجیوں کی خدمت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے اور اس کو بہت بڑا اجل قرار دیتے تھے بڑی نیکی پر یہ تین بنیادی کام تھے توحید والا جو کام تھا توحید و رسالت یہ تو ایسی اساس اور بنیاد ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی تعویل تک کی گنجائش نہیں باقی رہ گئی نماز اور زکوت اب اس میں سے وہ کہنے لگے نماز تو چلو ہم پڑھ لیں گے لیکن زکوت نہیں دیں گے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مانے بین زکات وہ لوگ جو زکات کو روک لینے والے تھے منکرین زکوات نہیں مانے بین زکوات زکوات دینے سے رک جانے والے ان کے خلاف قتال کیا اور انہیں مرتد قرار دے کر ان کے خلاف جہاد و قتال تعلق ارب کے قبائل میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے سیدنا نفرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگا تو قاتل من قال لا یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ ان کے خلاف کیوں لڑتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں ان کے خلاف لڑوں ہٹکا کہ وہ توحید و رسارت کی گواہی دیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں جب وہ یہ تین کام کر لیں گے آسام دماغ و انوالا تو اپنے مال اور اپنے خون محفوظ کر لیں گے تین میں سے ایک کام بھی نہیں ہوگا تو ان کا مال اور خون محفوظ نہیں ہے تین کام کر لیں گے تو یہ محفوظ ہو جائیں گے اللہ بھی حق اسلام آ, اسلام کے حق کے ساتھ ان کے اوپر پھر انتقام لیا جائے گا وَإنَّ الزكاة حق الْمَالِ زکوات بھی اسلام کا حق ہے یہ مال کا حق ہے رسول اللہ صلی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسلم اللہ کسم اونٹ کا ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کی یہ زکوۃ دیا کرتے تھے اگر انہوں نے وہ اونٹ کا ایک بچہ بھی روک لیا تو اس پر بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰوں کا اپنا کوئی اجتحادی فیصلہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جو زکوۃ ادا کرے گا وہ تو ٹھیک ہے اور اس نے ادا نہ کی فرمایا فینا آخر روحا و شترا ہم اس سے زکوات بھی وصول کریں گے شترا مال ہی اور اس کو جرمانہ بھی کریں گے اور اس کے مال کا بھی کچھ حصہ ہم لوٹیں گے <سؤال> عظمۃ ازماتی اور بینا یہ ہمارے رب کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے لاحید علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاشی اس زکوٰۃ کے مال کی ایک پائی بھی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرا ہے تو حضرت المر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ان کے خلاف جہاد و قتال کا اعلان کیا اور ان کے خلاف لڑے جس سے یہ جو معنی ان زکات کا فتنہ تھا ارتداد کی صورت میں وہ ختم ہوا <تصفح> تو اللہ سبحانہ ہوا نے اس ارتداد والے فتنے کا خاتمہ جن لوگوں کے ہاتھوں ہونا تھا ان کی صفات کیا بیان کی ہیں کہ یو و ہوں کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا ادلتن الامنین مومنوں پر نرم ہوں گے بہت زیادہ اور عزتن الکافرین کافروں پر بہت زیادہ سخت ہوں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ولا یخافون لومۃ لائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے اللہ سے محبت کریں گے اللہوں سے محبت کرے گا مومنوں پر نرم ہوں گے کافروں پر سخت ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اس کام کے اوپر اگر کوئی انہیں ملامت کرے تو وہ کسی کی ملامت سے ڈریں گے نہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنہوں نے ان زکات کے خلاف کاروائی کی جہاد وطال کیا وہ ان تمام ترسیفات سے متصف تھے اللہ, فرماتے ہیں ذالکا ذالکا فضل اللہ, من اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اللہ وسن علیم اور اللہ تعالیٰ استقبال اور خوب جاننے والے انما ولیم اللہ رسولین امان یقیناً تمہارے دوست تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ کا رسول ہے و اللہ دینہ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ دینہ یقین و نسلاتا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ زکاتا اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہمراک اور وہ رکو کرنے والے جھکنے والے ہیں پچھلی آیات میں کافروں سے یہودان نصارہ سے دوستی کرنا اللہ تعالی نے منع کی تھی اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دوست ہیں کون فرمایا, مسلمانوں کے دوست صرف تین ایک اللہ ایک اللہ کا رسول اور تیسرے مسلمان اور کوئی مسلمانوں کا دوست نہیں ہے لہٰذا یہود و نژارا کو دوست نہ بناؤ بلکہ مومنوں کو دوست بناؤ اور ان کے ساتھ دوستی رکھو کچھ لوگوں نے یہ جو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے صفت ذکر کی ہے کہ اہل ایمان نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اور زکوط ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکو میں ہوتے ہیں رکو کی حالت میں یا جھک کر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں پھر اس کے اوپر کچھ من گھڑت قسم کی روایتیں بھی ہیں شیعہ لوگ رافضی اکثر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی منواد ادا کر رہے تھے ایک سائل آیا مانگنے والا آپ رکو کی حالت میں تھے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی رکو کی حالت میں ہی انگوٹھی اتاری اور اس کی طرف ہیں یہ بالکل من گھڑت اور بے اثر قسم کی روایات ہیں جو عام طور پر بیان ہوتی ہیں تو بہرحال یہ اہل ایمان کی صفات ہیں جن کے ساتھ دوستی لگانی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے زکوۃ ادا کرنے والے اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں نماز قائم کرنے کا معنی کہ بندہ نماز باجماعت ادا کرے جماعت کے دوران صفیں سیدھی ہوں بروقت نماز ادا کی جائے دوام اور ہمیشگی کے ساتھ ادا کی جائے ارکان میں تعدید ہو اور سنت کے مطابق ہو یہ چھ کام یہ چھ کام ہوں تو پھر نماز قائم ہوتی ہے باجماعت صفے سیدھی بروکت ہمیشگی کے ساتھ نماز پر دوام کے ساتھ ساتھ نماز کے ارکان کی تعگین اور سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی یہ ہے اقامت سلاد اور زکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرنا زکوٰۃ اصل میں یہ ایک معاشی نظام ہے مسلمانوں کا غربت کے خاتمے کے لیے تو مسلمانوں نے اوائل میں آغاز اسلام میں زکوٰۃ ادا کی نتیجہ کیا تھا کہ مسلمان امیر ہوتے چلے گئے آج کل ہمارا جو زکات کا سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ بھکاریوں کی تعداد میں دن ب دن اضافہ ہوتا ہے غریب مسکین زیادہ بڑھتے ہیں اور طریقہ کار کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے ایک دو تین چار پانچ دس جتنے بھی افراد مل کے اپنی ساری زکوات ایک بندے کو جو مسکین ہیں محتاج ہیں اس کو اپنے کام پہ کھڑا کریں تاکہ اگلے سال وہ کم از کم زکوٰۃ لینے والوں میں کھڑا نہ ہو دینے والا بن جائے دینے والا نہیں تو کم از کم لینے والا نہ رہے اب ہمارے یہاں ہم زکات ہیں کیا کیا طریقہ پانچ پانچ دس دس روپے سو پچاس روپئے وہ سارے زکوٰت میں شمار کرتے چلے جاتے ہیں یہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے نقلی صداقات ہیں زکات کے علاوہ نفلی صدقہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے اور جو زکوٰۃ ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے طب اللہ رسولہ آمن اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لے آئے ہیں فَإنَّ هم الْغَالِبُونَ تو یقیناً اللہ کا گرو جو ہے وہی غالب آنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جاری ہو یا اہل ایمان کے ساتھ تو اس میں ہی غلبہ اور عزت ہے اور کافروں کے ساتھ یہ و نصارہ کے ساتھ دوستی ہو تو اس میں زدت پستی اور پسہارا ہے ماشا اللہ، ماشا سبحان اللہ